اخلاق کی طاقت 1933 کا واقعہ ہے فتح گڑھ اتر پردیش کے علاقے میں سکھوا نامی ڈاکو نے سنسنی پھیلا رکھی تھی اس کی لوٹ مار بے پناہ ہوتی جا رہی تھی پولیس کے افراد تک کے لیے ممکن نہیں رہا تھا کہ اس کی گولیوں کا نشانہ بننے سے بچ سکیں مگر این اس زمانے میں بھی ایک اعلی انتظامی افسر اس کی فہرست انتقام سے مستثنا تھا یہ سید صدیق حسن آئی سی ایس وفات نائنٹین سکسٹی تھے صدیق حسن صاحب اس زمانے میں فتح گڑھ میں جوائنٹ میجسٹریٹ تھے سکھوا ڈاکو کے خلاف پولیس کی مہم انہی کی ماتحتی میں چلائی گئی مہینوں کی جد و جہد کے بعد سکھوا ڈاکو گرفتار ہوا اور صدیق حسن صاحب نے اس کے مقدمے کی سماعت کر کے اس کو سزا کا حکم سنایا مگر عین اس زمانے میں جب کہ صدیق حسن صاحب سکھوا ڈاکو کے خلاف مہم کی قیادت کر رہے تھے سکھوا ڈاکو نے ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا گرفتاری کے بعد اس نے بتایا کہ وہ اکثر رات کو صدیق حسن صاحب کے بنگلے پر آتا تھا مگر ان کی شرافت کا خیال کر کے کبھی ان پر گولی نہیں چلائی یہ صدیق حسن صاحب کی وہ کیا بات تھی جس کی وجہ سے ایک ڈاکو بھی ان کی تعریف اور عزت کرتا تھا اس کا اندازہ ایک واقعے سے ہوتا ہے جو خود سکھوا ڈاکو نے بتایا اس نے کہا کہ ایک بار پولیس والے اس کو گرفتار کر کے سید صدیق حسن صاحب کے بنگلے پر لائے یہ سردی کا زمانہ تھا سکھوا نے صدی حسن صاحب سے کہا جنٹ صاحب آپ کا سکھوا سردی کھا رہا ہے یہ سن کر صدیق حسن صاحب فوراً اندر گئے اپنی نئی ریشمی قمیص اور کمبل لائے اور اس کو ڈاکو کے حوالے کرتے ہوئے کہا لو اس کو استعمال کرو یہ تمہارے لیے ہے سترہ میں نائنٹین سکسٹی ایٹ کوئی شخص خواہ کتنا ہی نہتا ہو اس کے پاس ایک ایسا ہتھیار موجود رہتا ہے جس سے وہ اپنے حریف کو جیت سکے یہ اخلاق کا ہتھیار ہے ایک حکیم صاحب تھے وہ شہر میں متب کرتے تھے اور ہفتے میں ایک دن اپنے گاؤں آیا کرتے تھے ان سے ان کے گاؤں کے بعض لوگوں کو دشمنی ہو گئی انہوں نے ایک آدمی کو چند سو روپیے دیے اور کہا کہ رات کو جب حکم صاحب واپس آ رہے ہوں تو ان کو پکڑ کر مار ڈالو غریب آدمی روپیے کے لالچ میں تیار ہو گیا اور گاؤں کے باہر پل کے پاس چھپ کر بیٹھ گیا حکیم صاحب پل کے پاس پہنچے تو وہ جھپٹ کر سامنے آ گیا حکیم صاحب اس کو دیکھتے ہی پہچان گئے جب ان کو معلوم ہوا کہ وہ ان کو مار ڈالنا چاہتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ذرا ٹہرو اس کے بعد انہوں نے کہا کیا کہ تم کو وہ دن یاد نہیں جب تم اپنے چھوٹے بچے کو ٹوکرے میں رکھ کر میرے پاس لائے تھے بیماری نے اس کا برا حال کر دیا تھا اور تمہارے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے میں نے تمہارے لڑکے کا مفت علاج کیا اور وہ اچھا ہو گیا کیا میرے اس احسان کا بدلہ وہی ہے جو تم اب میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو یہ سنتے ہی آدمی نے اپنی لاٹھی پھینک دی اور حکیم صاحب کے پاؤں پر گر پڑا اس نے کہا آپ نے سچ کہا میں روپیے کے لالچ میں آپ کو مارنے کے لیے تیار ہو گیا تھا مگر اب میں کبھی ایسا نہیں کروں گا آپ مجھے معاف کر دیں ایک جانور کو کسی قسم کی اخلاقی دلیل حملہ کرنے سے روک نہیں سکتی مگر انسان کو جیتنے کے لیے ایک اخلاقی دلیل بھی کافی ہے بشرتے کہ وہ حقیقی معنوں میں ایک اخلاقی دلیل ہو نہ کہ محض الفاظ کا ایک مجموعہ کتاب ایمانی طاقت مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر فورٹی